اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس مانوہ میں ہے اور جو کچھ زمیں میں ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے